دریا سریا چل رہا یہ دعوت اسلامی پر خصوصی کرم ہے کہ دعوت اسلامی والے, والے تمام علیہ السلام تمام صحابہ کرام تمام اولیا کرام او والے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر رشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں تو کیوں اٹھو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مجھے تو بولا لو محمد آف دا والیٹ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بھی ہو کیا اپنے گلاؤ کا بوجھ لی حاضر ہے تیرے بندے حاضر ہے تیری رحمت کو رہے ہیں روک میرے سینے میں نہ گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں الہی ایک چیٹا آ لگے سب کے سینے میں غریب جائے کہاں یار تڑپتی روح کو لے کر تجھے محبوب کا تو پہنچا دے مدینے میں دیکھیے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع